روحن روح الرقی لمین میں پڑے سورہ فرقان کے یہ میرے رکو ہے سورہ فرقان ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ایک ہے اس سورہ مبارکہ میں چھ رکو ستہتر آیاٹیں آٹھ سو بہانوے کلمات اور تین ہزار سات سو تین حروف ہیں فرقان کمانا ہوتا ہے فرح کر دینا واضح کر دینا ارادہ کر دینا مجموعی طور پہ اللہ تبارک و وطالعہ نے اس سورہ مبارکہ میں ان امور کو جدا جدا کر کے الگ الگ سے بیان فرمانی ہے کہ جو امور ناجائز ہے تاکہ سمجھنے والوں کے لیے ان امور کے سمجھنے میں اور پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہ رہے اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان امور کو بھی الادا کر کے اور اس نظریے کو بھی کھول کے بیان کر دیا ہے کہ جو نظریہ اور جو کام انسان کو اللہ کا مقرب بناتے ہیں بنیادی طور پہ اس سورہ مبارکہ کے مضامین میں قرآن کریم کے عظمت اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت کے سچائی کا بیان ہے کہ اللہ برحق ہے قرآن اللہ کے طرف سے نازل کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہے اور قرآن مجید اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر کفار نے جو اعتراضات کیے تھے اللہ تبارک وطالیہ نے اس کا بھی جواب اسی سرح مبارکہ میں دیا, دیا ہے پہلا اعتراض جو عام طور پہ وہ کیا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ قرآن اللہ کے اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا قدام نہیں ہے بلکہ آپ نے اس کو خود ہی جو سے گڑھ لیا ہے یا پچھلے لوگوں کے قصے یعنی یہود اور نصارہ وغیرہ سے سن کر اپنے صحابہ کرام سے لکھوا لیتے ہیں اور چونکہ خود امنی ہے نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا اس لیے ان لکھے ہوئے قصوں کو صبح اور شام سنتے رہتے ہیں تاکہ وہ یاد ہو جائے پھر لوگوں کے سامنے جا کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے کفار اور منقرین نے قرآن کے اس اعتراض کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ, قل دیجئے انزلہ اللذی یعلم صرف کہ اس قرآن کو نازل کیا ہے اس ذات نے جو زمین اور آسمان کے تمام کوشیدگیوں کو خوب جانتا ہے اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ کلام خود اس کا شاید ہے کہ اس کے نازل کرنے والے وہ ذات پاک اللہ تبارک مطالعہ کی ہے جو آسمان اور زمین کے سب خفیہ اراضوں سے واقف اور باخبر ہے اسی لیے قرآن کو ایک کلام میں موجز بنایا اور ساری دنیا کو چیلنج کیا گیا کہ اگر اس کلام کو تم اللہ کا کلام نہیں مانتے ہو کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی انسان ہو اس جیسا کلام زیادہ نہیں تو ایک صورت بلکہ ایک آیت ہی بنا کر دکھلا دو اور یہ چیلنج ایسا دیا گیا کہ وہ کسی مخصوص شخص کو نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا کہ جن کو تم اللہ کے اس کائنات میں سب سے زیادہ موثر اور طاقتور سمجھتے ہو جن کے تم عبادت اور پوجا کرتے ہو جن کے نعرے لگاتے ہو فتح شرکا حکم تم اپنے ان شراکت داروں کو بھی بلا دو دنیا عرب کے فصیح اور بلیغ لوگوں کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں مگر انہوں نے اس سے راہ فرار اختیار کی کسی کو اتنی ضرورت نہ ہو سکی کہ قرآن کے ایک آیت کے مقابلے میں اس جیسی دوسری آیت لکھ لائے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنا مال اور متا بلکہ اپنے اولاد اور اپنے جان تک خرچ کرنے کو تیار دے لیکن یہ مختصر سی بات وہ نہ کر سکے جو قرآن مجید کے بے مثل ہونے کی ایک واضح دلیل ہے اور اس کا اللہ کی طرف سے نازل ہونے کی بھی ایک نشانی ہے دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ اگر آس و سلم رسول ہوتے تو عام انسانوں کی طرح کاتے پیتے نہ بلکہ فرشتوں کی طرح کھانے پینے کی ضروریات سے مستونی اور الگ ہوتے اور اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کم از کم ان کے پاس اللہ کی طرف سے اتنا خزانہ یا باغات ہوتے کہ ان کو اپنے معاش کے فکر نہ کرنا پڑتی بازاروں میں چلنا پھرنا نہ پڑتا اس کے علاوہ ان کا اللہ کی طرف سے رسول ہونا ہم کیسے مان لیں کہ اول تو یہ فرشتہ نہیں دوسرے کوئی فرشتہ بھی ان کے ساتھ نہیں رہتا جو ان کے ساتھ ان کے کلام کی تصدیق کیا کرتا اس لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے جس سے ان کا دماغ نوز اللہ چل گیا ہے یہ ایسے باتیں کرتے ہیں اس کا اجمالی جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے آیات میں دیا ہے انظر لکل فضلو فلا سبیلا دیکھو تو صحیح یہ لوگ عام کے شان میں کیسے کیسے عجیب عجیب باتیں کرتے کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سب لوگ گمراہ ہو گئے ہیں اب ان کو کوئی رائے ہدایت ملنے کا نہیں ہے سورہ فرقان کے جو پہلے رقو ہے کو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر دس تک پہ مشتمل ہے, ہے. بسم اللہ الرحمن شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اللہ بابرکت حبوزات نزل فرقانہ جس نے فیصلہ اتارا یا فیصلہ کن کتاب اتاری خلا عبد ہی اپنے بندے کے اوپر یعنی محمد سلم پر یہ یقین کہ وہ ہو عالمین نذیرہ سارے جہان کے رہنے والوں کے لیے ڈرانے والا یعنی سب کے آپ پیغام پر ہو کہ اللہ کا پیغام آپ ان تک پہنچائے کہ ان کے کون کون سے امور اور طرز زندگی ان کے لیے آخرت میں نقصان دے ہے تاکہ ان کو خبردار کیا جائے وہ اللہ یا اس اللہ کی طرف سے اب رسول ہے یا اس اللہ کی طرف سے یہ قرآن نازل کردہ ہے لہو ملک السماوات والارض کے جس کے سلطنت ہے آسمان اور زمین میں وخذ ولدا اور اس نے نہیں بنایا کسی کو بھی اپنا بیٹا ولم یق الہ شریک الخل ملک اور کوئی اس کا شریک نہیں اس کے سلطنت میں وخلق خلق الشہن اور ہر چیز اسی نے بنائی فقد رحو پھر ہر ایک چیز کا اس نے ایک اندازہ مقرر کیا ہے ناپ کر اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو اس کے خلقت میں ایک اندازے سے پیدا کیا ہے کہ آج تک کوئی اللہ کے مخلوق میں سے اس کے کسی عض پر اس وجہ سے اعتراض نہیں کر سکے کہ بھئی یہ چیز اتنا نہیں بت کے اتنا ہونا چاہیے اتنا چوڑا ہونا چاہیے اتنا لمبا ہونا چاہیے یا یہاں نہیں یہاں ہونا چاہیے کہ بھائی آنکھ کے دونوں سامنے ہیں تو ایک پیچھے ایک آگے ہوتا تو انسان خوبصورت دکھائی دیتا یا اسی طریقے سے ایک ہاتھ نیچے پاؤں کے پاس ہوتا ایک ہاتھ اوپر ہوتا تاکہ نیچے جھکنا نہ پڑتا پھر زیادہ انسان خوبصورت دکھائی دیتا یا انسان کے آنکھ ایسے نہیں ایسی ہونے چاہیے تھی انسان کی ناک ایسی نہیں ایسی ہونے چاہیے تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے اس شاہکار پر آج تک کوئی انگلی اٹھا نہیں سکا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کی ایک گریمانہ مثال ہے وہ تخذو نہیں حتن اور لوگوں نے پکڑ رکھے ہیں اس کے سوا اور ان کو معبود لاخلکون شی وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ ہم یخلقون وہ خود بنائے گئے ہیں وہ خود مخلوق ہے وہ لائم سم اور وہ مالک نہیں اپنے بارے غرن کسی برے ولا نفا اور نہ کسی برائی کا یعنی اگر وہ کسی کو نف اور نقصان پہنچا سکتے ہوتے تو یقیناً وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو نقصانات سے بچا کر اپنے آپ کو تمام تر خوبیوں اور کامیابیوں سے ہمکنار کر لیتے ولا یم لیکو نہ موتم حیاتن اور وہ مالک نہیں مرنے کی اور نہ زندگی کر دینے کی ولا نشورہ اور نہ دوبارہ اٹھ جانے کی تو ظاہر بات ہے جس میں یہ اہم ترین صفات نہ ہو بلکہ ان امور میں وہ غیروں کا مخت ہو تو بے جس کا وہ محتاج ہے وہی خدا ہے وقال قال اللہ اور کہنے لگے وہ جو منکر ہے انہذا اللہ افقو کچھ نہیں یہ قرآن مگر جھوٹ نفطراہ جو انہوں نے اپنے طرف سے گڑھ رکھا ہے وہ آن علیہ قوم آخرون اور ان کا ساتھ دیا ہے اس کلام کے بنانے پر دوسری قوموں نے یعنی یہود اور عیسائیوں نے اللہ کا اشار ہے فقط جا ظلم سو وہ آگے ہیں بے انصافی اور جھوٹ پر یعنی یہ کتنی بڑی بے انصافی کی بات ہے یہ کتنا بڑا ظلم اور جھوٹ ہے کہ شخص جس کی زندگی کے چالیس سال ان کے اندر ہو گزری ہے جس کی زندگی کے ہر ادا اور جس کی زندگی کے ہر عمل سے یہ لوگ واقف ہیں جس کے اخلاق جس کے کردار اور گفتار سے یہ لوگ بخوبی واقف ہے ایسے شخص کی طرف یہ جھوٹ کا اور ایسے شخص کی طرف یہ ظلم کا اور تہمتوں کا نسبت کرنے لگے گئے ہیں وقالو اور دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے اور وہ لوگ کہنے, کہنے لگے الاولین کہ یہ نقل ہے پھیل لوگوں کے ایک تبہا جن کو اس نے لکھ رکھا ہے تم لا الہ بک رکھوں وہ جو اس کے پاس صبح اور شام پڑھی جاتی ہے کہہ انزلہدی اس کو اتارا ہے اس ذات نے یا علامہ جو خوب جانتا ہے چھپے ہوئے باتوں کو پھر سما ہوا طل وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ان نہ ہو گانا وفور اور رحیمہ بے شک و بخشنے والا بڑا مہربان ہے تیسرا اعتراض ان لوگوں کا یہ تھا بقارو اور وہ لوگ کہتے ہیں مال حاضر رسول یہ کیسا رسول ہے یا قلوط اعمد جو گانا گاتے ہیں وہ یم شیخل اسواب اور جو پھرتا ہے بازاروں میں لن ذیل کیوں نہیں اترا اس کے طرف کوئی فرشتہ محبو نذیرہ لوگوں کو والا او دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بڑی وضاحت سے جواب دیا ہے اور وہ یہ کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اللہ نے جتنے بھی اس سے پہلے رسول نازل فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے انسان ہی ہوئے ہیں انہوں نے کی ان کے اولاد ہوئے اور وہ سارے کے سارے ان تمام ضروریات سے اور ان تمام صفات سے متصف رہے اور وابستہ رہے جو کہ ایک نارمل انسان کے ہوتے ہیں انہیں بچوں کی فکر اپنے گانے اور معاش کی ضروریات کا فکر اسی طریقے سے بیمار ہونا اور سفر اور اسی طریقے سے زخمی ہونا دکھ اور سکھ کا ملتے رہنا اس لیے اللہ لوگوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے اور لوگوں کے ہدایت اور رہنمائی کے لیے وہی سب سے زیادہ بہتر طور پہ ان کو سمجھا سکتا ہے جو انہی میں سے انہی کے طرح کا ایک انسان ہو جس کو اللہ ان میں سے اپنے پیغام کے لیے منتخب کر لے اس لیے پیغمبر جو ہے وہ انسان ہی ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے مخلوقات میں پورے کائنات کے اندر سب سے زیادہ اشرف المخلوقات وہ انسان ہیں کوئی اور مخلوق نہیں لہذا انسانوں میں سے رسول کا ہونا یہ رسول کے منصب کے مخالف نہیں ہے اور یہ نہ ان کے کوئی شان نشان کے خلاف ہے بلکہ یہ عین انصاف پر مبنی ہے یہ اسی اشرف المخلوقات میں سے انہیں کے ہدایت کے لیے اللہ انہیں میں سے ایک رسول کو منتخب کر لیتا ہے مزید ان لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ او القا علیہ کنزن یا آ پڑھتا ان کے پاس خزانہ اوتکون جنتن یا ہوتا ان کے لیے باغ یا اکل منہا جس سے یہ کہتے یعنی اپنے ضروریات پورا کرتے وقال اور کہنے لگے یہ بے انصاف ان تب تب اللہ رجول کہ تم نہیں پیروی کرتے مگر ایک ایسے شخص کی کہ جو جادو کا مارا ہوا ہے یہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا اللہ فرماتا ہے آپ کو تسلی دے کر انظر دیکھیے یہ لوگ آپ کے لئے کیسے کیسے مثالیں بیان کرتے ہیں فظلو پس یہ لوگ بھیک گئے ہیں گمراہ ہو گئے ہیں فلا يستطعون سبیلہ اب یہ نہیں آ سکتے سیدھے راستے پر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قانو ہے یہ دوسرے رقو آیت نمبر دس سے لے کر آیت نمبر اکیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و عطا نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن کی عقیدی کا ذکر گزشتہ رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے قرآن کے, اللہ کے طرف سے نازل ہونے میں شک کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ کے قرآن کے ذریعے پہنچے ہوئے پیغام کو گزشتہ لوگوں کے قصے اور کہانیاں دے کر قیامت کو ناممکن سمجھتے ہیں اس رکوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بڑی وضاحت کے ساتھ انجام کا تذکرہ فرمایا ہے, باری طالع ہے. اللہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات انشاء اگر وہ چاہے یا اللہ تو وہ کر دے آپ کے لیے خیر من ذالکا کا بہتر اس سے جنات انباغ. تجری من انہار کی جس کے نیچے بہتی رہے نہرے وہی جل کا اور کر دے آپ کے لیے بڑے بڑے محل چونکہ کفار نے کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے ات مقرر ہے تو پھر تو آپ کو اقتصادی طور پہ بڑا خوشحال ہونا چاہیے تھا آپ کے پاس باؤ ہونے چاہیے تھے یا آپ پر آسمان سے خزانے گرتے رہنے چاہیے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پیغمبر کے بارے میں اس نظریے کا اس آیت میں جواب دے دیا کہ اگر اللہ چاہے تو اللہ اس سے بڑھ کر آپ کو عطا فرما دے جو کچھ وہ لوگ سوچ رکھے ہوئے ہیں بلکہ بلکہ وہ لوگ جٹلاتے ہیں قیامت کو وہ اور ہم نے تیار کیا ہے لمن ان کے لیے قصبات جو جٹلاتے ہیں قیامت کو صحیح رہا بڑکتا ہوا آگ یعنی وہ یہ مطالبات اس وجہ سے نہیں کرتے کہ بھائی اللہ بہت بڑے قدرتوں کا مالک ہے بڑے عظیم خزانے اس کے دست قدرت میں ہیں لہذا اس کا رسول جو ہے وہ دنیا میں مالی طور پہ مستحکم معاشی طور پہ خوشحال اور روب داب ہونے والا ہونا چاہیے بلکہ وہ اس سے کہ وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں اگر ان کا آخرت اور قیامت پر ایمان ہوتا تو پھر یقینی طور دے وہ اس دنوی زندگی جو کہ مختصر ترین ہے آخرت کے مقابلے میں اس کے بارے میں اتنے لمبے سوچ اور فکر نہ رکھتے اظہار باعید جب وہ دیکھیں گے اس کو دور کی جگہ سے یعنی اس بڑکتی ہوئی آگ کو سمجھا تو سنوں گے سنیں اس کا جھل جلانا وہ بخیرہ اور چلانا یعنی یہ لوگ جب دو کو روز محشر میں دور سے دیکھیں گے تو جوش مارتا ہوا اور غضبناک آوازوں اور خوفناک پنکاروں سے بڑے بڑے دلیروں کے پتے پانی ہو جائیں گے اور خوفزدہ ہو جائیں گے اور اور جب ڈالا جائے گا منہا اور جہنم کے مکان ذہی تنگ جگہ میں مقرمین جبکہ یہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے صدورا یہ پکاریں گے اس جگہ اپنے لیے موت کو دو میں ہر مجرم کے لیے خاص جگہ ہوگی جہاں سے وہ ہل نہ سکے گا اور ایک خاص قسم کے کئی کے مجرم ایک ساتھ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے اس وقت مصیبت سے گھبرا کر موت کو پکاریں گے کہ کاش موت آ کر ہمارے اس درناک مسائد کا خاتمہ کر دے اللہ تبارک کو مت پکارو آج ایک مرنے کو مت السبر اب پکارو بہت سے مرنے کو یعنی ایک بار مرے تو چھوٹ جائیں دن میں ہزار بار مرنے سے حالات بد سے بدتر ہوتے ہیں یعنی مقزبین کا جو انجام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیاتوں میں بیان کیا ہے کل کہہ دیجئے آزاد کا کیا یہ چیز بہتر ہے ام جنت القل دلتی یا وہ ہمیشہ رہنے کے باغ وہ عید جس کا وعدہ ہو چکا ہے پرزگاروں کے ساتھ کا نتل ہم جزا مسئلہ وہ ہوگا ان کا بدلا اور پھر جانے کی جگہ یعنی جس طرف انہوں نے پھر کے جانا ہے یا جس طرف وہ دنیا سے پھر کر کے چلے جا رہے ہیں تو کیا وہ انجام بہتر ہے کہ جہاں ہر طرف چیخ اور پکار اور موت کی تمنا اور خادمے کے عرضوں ہی ہوگی یا وہ زندگی بہتر ہے اور انجام بہتر ہے یہاں ہر طرف ہمیشہ کی خوشحالی اور راحتوں کا سامان ہوگا اور اس جنت میں لہوم فیح ہاں ہوگا ان کے لیے اس میں ما یا شعے خالدین ہمیشہ کے لیے کا نا والی کا وعدہ یہ ہے تیرے رب کے ذمہ وعدہ ایسا کہ جس کو سوال کیا جا سکتا ہے وعدم مسودہ سے مراد حق میں وعدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل اور عنایت سے اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وعدے کے افاق کا یقینی ہونا ایسا ہے کہ جس کا سوال کریں گے اور یقیناً اس کو پورا کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے یوم یومرحم جس دن جمع کرے گا ان کو فما من بون دو اور جن کہ وہ پوجا کرتے تھے بندگی کیا کرتے تھے سوائے اللہ کے پس اللہ کہے گا تم ازلطن عبادی ہاں کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا ہے جن کا دنیا میں عبادت کیا کیا اللہ ان سے مخاطب ہو کر کے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا ہے ام ہم ظلم الصویرہ یا یہ خود سے سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے کہیں گے وہ سبحانہ تو پاک ہے ماں کا نا بغیلا ہمارے لیے تو یہ مناسب ہی نہیں انتخابی کا یہ کہ ہم پکڑے تیرے سوا من اولیاء کسی کو بھی اپنا ولی والا کے لیکن تو نے ان لوگوں کو فائدہ پہنچایا تھا وہ اور ان کے باپ دادوں کو حتٰ نسوس دے یہاں تک کہ یہ آپ کی نصیحت کو بلا گئے وقان قومورا اور ہلاک حَلَاقُ اور بدباد برباد ہونے والی قوم یعنی وہ لوگ جن کی پوجا کی گئی جو معبودین ہیں ان کے مطالعہ قیام کے دن اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے عابدین یعنی عبادت کرنے والوں کو کہا تھا کہ وہ تم سے تمہاری عبادت کر لیا کریں تو وہ جواب میں یہ کہیں گے کہ اللہ تو پاک ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا تھا یہ وہ کہیں گے کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے پیچھے لوگوں نے کیا کیا سلسلے بنائے رکھے ہیں اور جہاں تک ان کا تعلق ہے کہ جنہوں نے دنیا میں ہی لوگوں کو اپنے عبادت اور پوجا کی طرف دعوت دی ان کے لیے تو فیصلہ اللہ کی طرف سے اٹل ہی ہے اللہ تبارک و وطالح کا شاد ہے فخط گزم بس یقیناً جٹلایا تمہیں بے مت جو بات تم نے کہی فرما تستا ہو نہ سرفن پر یہ لوگ استطاط نہیں رکھ سکیں گے وہاں سے پھر جانے کی یا لوٹ جانے کی والا किसी اور نہ کسی طرح کے مدد کرنے کی یعنی اب نازاب الہی کو تیر سکتے ہوں گے نہ بات کو پلٹ سکتے ہوں نہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہوں جس کو سزا ملنے والی ہے اس کو ہر حال میں اللہ کی طرف سے دیے جانے والی سزا چکنی ہوگی اور میں یہ اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا یا گناہ کرے گا نزک ہو عذاب ہم اس کو بڑا عذاب چکائیں گے شاید ظلم سے مراد یہاں پہ شرک ہو اس لیے دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ فرمایا ہے کہ ان نشرک اور ظلم کہ بے شک شرک جو ہے یہ بہت بڑی انصافی ہے اس لیے کہ شرک میں اللہ کے حق پر ڈاکہ مارنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کسی دوسری کے لیے سمجھنا ہے اور مقرر کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احشار ہے عمار سبلا من المرسدین اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے پیغمبر اللہ مگر ان بے شک وہ لیا کلو نام البتہ گایا کرتے تھے وہ امشون فلاسو اور وہ پھرتے تھے بازاروں میں ان لوگوں نے جو اعتراض کیا کہ بھی آپ کیسے اللہ کے مقرب ہے کیسے اللہ کی پیارے ہیں آپ تو ان تمام ضروریات سے متصف ہیں جو کہ ایک نارمل انسان کے ہوتی ہے یعنی کھانا پینا انسان ہونا ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے تجارت کرنا بازاروں میں جانا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ آپ وسلم سے پہلے جتنی بھی انبیاء کرام ملوث کیے گئے ہیں وہ سارا کانا کایا کرتے تھے ظہر بت انسان ہے حیوان ہے اور یہ تو مکانے کے لیے محتاج ہے پینے کا محتاج ہے سفر کا محتاج ہے ضروریات زندگی کا محتاج ہے اور یہ اپنے اس اختیار کو ختم کرنے کے لیے پورا کرنے کے لیے تبدو کریں گے وہ جاننا باود اور ہم نے کیا ہے تم میں سے بازوں کو بازوں کے لیے جانچنے کا ذریعہ کہ تم میں سے بازوں کو بعضوں کے ذریعے جانچا جاتا ہے روم کیا تم اسی پر ثابت قدم رہو گے وہ ربو کا اور ہے رب سب کچھ دیکھتا یعنی کافروں کا کفر اور عذاب اور صافروں کا صبر اور تحمل سب اس کے نظر میں ہے اور ہر ایک کو اس کی کا اللہ تبارک وطالیہ کی طرف سے ضرور ملے گا اس لیے کہ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے یہاں پہ اٹھارہواں پارہ اپنے اختتام کو پہنچا وہ آخر الدا الحمدللہ الحمد العالمین أعوذ بالله من رحرجون کبیر کے یہ ابتدائی رکو ہے اور سورہ فرخان کے یہ تیسرا رقوع ہے جو کہ آیت نمبر اکیس سے لے کر آیت نمبر پینتیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے گزشتہ دو رخو سے اللہ تبارک و تعالی منکرین کے انکار اور ان کے اشکالات اور سوالات اور بے جا اعتراضات کا اللہ نے تذکرہ کیا اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ان اعتراضات اور دل کے دماغے میں پیدا ہونے والے شکوک اور شبہات کو دور کیا اس رکو میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے ایسے ہی شکوک اور شبہات کو دور کرنے کا ذکر فرماتے ہیں ان لوگوں کا ایک اعتراض بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ناظر کیے گئے کہ جو ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی باتوں اور اللہ کے فرامین پر اتنے اعتماد نہیں ہے کیا یہ اپنے آنکھوں سے دیکھے جانے والے چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مقابلے اور اللہ کے رسول کے فرامین کے مقابلے میں زیادہ اعتماد اور اعتبار کرتے ہیں یا کیا ان لوگوں نے اپنا آپ اتنا زیادہ اہم سمجھ رکھا ہے کہ جیسے گویا اللہ ان کا مختارج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فائدے کے کام ان کی مرضی کے مطابق کرتے رہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مرضی شامل نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اس میں اس طرح سے اس وجہ سے ہے یا دنیا امتحان کی جگہ ہے اور اگر اللہ دنیا میں ان کی کاموں کو ان کے فائدے کی چیزوں کو ان کی مرضی کے مطابق حل کر لیتا یعنی فرشتے ان کے سامنے آ جاتے تو پھر دنیا زندگی امتحان کی جگہ نہ رہتی اس لیے کہ انسان کے اوپر سارے حقائق دنیا کے اندر ہی منکشف کر دیے جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتشاد ہے وفان علی اور کہتے ہیں وہ لوگ لا لقاءنا یہ امید نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی یعنی ہمارے ملاقات کی یعنی قیامت کے دن کی وہ لوگ کہتے ہیں لولا انزل آلین کیوں نہیں اتارے گے ہم پہ فرشتے اونرا رب بنا یا ہم نے کیوں نہیں دیکھ لیا اپنے رب کو یعنی اگر ہمارا اللہ ہے تو وہ اپنا آپ ہمیں دنیا میں دکھاتا کیوں نہیں حالانکہ یہ بہت بڑی بات ہے لیکن اللہ تبارک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری امت پر جہاں بہت بڑے کرم نوازیاں فرمائی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی کرم نوازی فرمائی کہ اللہ ان کے بہت سارے کاموں کا سزا اور گناہوں کا سزا ان کو دنیا میں نہیں دیتا ایسی سزا کہ جس سے یہ سارے کے سارے اپنے انجام سے امکنار ہو جائیں ورنہ یہی سوال حضرت مسا علیہ صلاح والام سے بنی اسرائیل نے بھی کیا تھا جو کہ چھٹے پیارے کے ابتدائی روخوں میں ہے کہ جب حضرت موسا علیہ صلاح السلام اپنے قوم کے ستر بندوں کو اپنے ساتھ کوئی طور پہ لے کر گئے تاکہ وہ اللہ اور موسا کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سنیں تو وہاں انہوں نے کہا کہ موسا آپ اپنے اللہ سے کہیے کہ وہ اپنا آپ ہمیں دکھا دیں تو حضرت ہم اور ان کو ایک زلزلے نے پکڑا جیسے کہ نو پیارے کے دس روپوں بھی اس کی وضاحت ہے اور اس زلزلے کی وجہ سے وہ ستر کے ستر بندے جو تھے سردار جو تھے وہ مر گئے تھے اور پھر حضرت موس علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی تھی اور پھر وہ لوگ زندہ ہو گئے تھے تو یہ حدود ہے جو ان حدود کو پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے تو پھر ظاہر بات ہے اس کی سزا ان کو فوری طور پہ آ لیتی ہے تو یہی بات کفار اور مشقین مکہ نے بھی کی تھی کہ ہم اپنے رب کو دنیا میں دیکھتے کیوں نہیں اللہ فرمات اللہ قدست بروفی اہم کو یقینا یقیناً انہوں نے اپنے خیال میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رکھا ہے وہاں تو قطو ون اور یہ سر چڑھ رہے ہیں بڑے شرارت کے ساتھ یوم یار جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے لا بشرا یوم وہ, وہ دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ فرشتے ان کے لیے پیغام نہیں بلکہ وہ فرشتے ان کو پکڑ کر کے جہنم کی طرف لے جانے کے لیے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہوں گے وہ یب رونا کر یہ کہیں گے جرم محجورا کہ روک دی جائے کسی آڑ کے ذریعے ہمیں روک دیا جانا یا بچا لیا جائے کسی مضبوط آڑ کے ذریعے ہمیں بچا لیا جانا کہ بے فرشتے ہم تک نہ پہنچے حجرم بچاؤ حجر کا معنی ہوتا ہے بچاؤ اور پردہ کرنے کے اور مہجور اس کے تاکید ہے یعنی ایک مضبوط بچاؤ یا آڑ کے ذریعے سے ہمیں ان فرشتوں کے پوچھ سے دور رکھا جاتا ہے کہ یہ ہمیں ہم تک پہنچے نا اور اس طریقے سے ہم ان کی پکڑنے سے محفوظ رہیں گے اللہ کا شاید ہے وہ قدیم نہ علامہ اور ہم متوجہ ہوں گے ان کے اعمال کی طرف جو کچھ انہوں نے اعمال کیے فجال نہ منصورہ پھر ہم کر دیں گے ان کو اڑتے ہوئے خاک کے طرح یعنی دنیا میں جو انہوں نے چھوٹے موٹے اچھے کام کیے ہیں اور جس کو بنیاد بنا کر یہ پوری لوگوں کے سامنے اور قوموں کے سامنے ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ بھی ہم نے مکے کو آباد کیا ہے ہم یہاں پر خاجیوں کی خدمت کرتے ہیں ہم کو پانی پلاتے ہیں ستو پلاتے ہیں اور یہاں پہ ہم آنے والے مسافروں کا خیال کرتے ہیں کہ اب یہ کچھ کم نیکی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ نیکی ہے لیکن اس چیز کو نیکی کا اصل وجود اور اصل صورت بنانے के लिए ضروری ہے کہ اس کی بنیاد کو اسلام کے توحید پر رکھ دیا लेकिन لیکن اگر یہ لوگ یہ سارے اچائیاں شرک اور کفر اور برائیوں کو के लिए करेंगे کریں گے تو ظاہر بات ہے وہ بلائیاں تو دنیا زندگی کے حد تک شاید خوشنما نظر آ کر ان کو فائدہ پہنچائے لیکن آخرت میں ان کو کوئی اجر اس کا نہیں ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے اصحاب الجنت یوم خیر مستقرم جنت کے رہنے والے یا جنت کے صاحبان اس دن بہترین پکانے میں ہوں گے وہ احسن المکیلا اور ان کے بہت خوب تر ہوگی دوپہر کے آرام کا وقت مکیلا سے ہے وہیومت شکوں کو جس دن پٹ جائے گا آسمان بادل پر سے ونزل اور اتارے جائیں گے فرشتے لگاتار اتارا جانا یعنی جب قیامت آئے گا تو قیامت کے دن آسمانوں کے پٹنے کے بعد اوپر سے بادل کے طرح ایک چیز اترتے نظر آئے گی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ وطالعہ تعالیٰ کی ایک خاص تجلی ہوگی اسے ہم یہاں پہ اس بات سے تعمیر کر سکتے ہیں کہ شاید یہ وہی چیز ہو جسے ان لوگوں نے مانگا تھا یعنی فرشتوں فرشتوں کا نزول ایسا نزول کہ جو بڑے پیمانے پہ, پہ ہو ویسے فرشتے تو آسمان سے نازل ہوتے رہتے ہیں لیکن جب آسمان پھٹ جائے گا اور اس سے فرشت کثرت کے ساتھ نازل ہوں گے تو یہ وہ نزول ہے کہ جو ہر بندے کو نظر بھی آئے گا اور ہر بندے کے حساب اور کتاب بھی انہی کے ذریعے سے چکا جائے گا اللہ کا ارشاد ہے المل کو حق رحمان بادشاہ اس دن سچے رحمان کی ہوگی بادشاہی تو آج بھی حقیقی بادشاہی دنیا میں بھی تو رحمان ہی کی ہے لیکن دنیا کے چکنا چون کرنے والے جو روشنی ہے اس میں کچھ انسان بہ جاتے ہیں غلط کے شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید دنیا میں کوئی اور بھی بڑا اختیار رکھنے والا ہے حالانکہ دنیا میں کوئی اختیار رکھنے والا نہیں ہے اس سے بڑھ کر کہ جو حدود اس کے لیے اللہ نے مقرر کی ہے اور جو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے انجام سے امکینار ہو جاتا ہے ورنہ حقیقی دنیا بدسیات بھی اللہ ہی کی ہے لیکن کچھ لوگ اس دنیاوی زندگی کے اندر اللہ کی طرف سے دی ہوئی بطور امتحان کے آزادی سے غلط فیمی کے شکار ہو گئے ہیں کہ شاید ہم بھی کچھ کرنے کے مالک ہیں حالانکہ جن جن لوگوں کا اپنے بارے میں یہ دعویٰ رہا ہے یا دعویٰ ہے وہ جلد ہی اپنے انجام سے امکنار ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں وکان یومنازل کافری نہ سیوا اور وہ دن کافروں کے اوپر بڑا مشکل ہوگا آخرت میں پھر کافر بھی کہیں گے کہ ہاں یقیناً ہر چیز کا خالق اور مالک اور ہر چیز پر بادشاہی اور تصرف ایک اللہ ہی کی ہے اس لیے کہ وہ اس دن فرشتوں کے پکڑ سے خود کو بچائیں گے تو بھی نہیں بچ سکیں گے اللہ کے عذاب سے خود کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں گے تو بھی یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا اور اس دن یوم سالم عالیہ یہ نہیں اور جس دن کھاٹ کھائے گا ظالم آدمی اپنے ہاتھوں کو یقولو یہ کہتا ہوا یا کاش کہ میں الرسول سبیلا رسول کے ساتھ راستہ پکڑا ہوا ہوتا میں. یعنی دنیا میں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پہ مچتا یا ویلتا لیتنی تنی ہائے خرابی میرے لیے اتخذ تخذان خلیلا کاش کے میں فلان کو اپنا دوست نہ بنا چکا ہوتا لقت ابلنی عن ذکر اس یقیناً اس نے مجھے گمراہ کر دیا شیخوہان نصیحت ہے بعد اس کی کہ وہ مجھ تک پہنچ آیا تھا وکان شیتوان ویل انسانی اور ہے شیطان آدمیوں کو دھوکہ دینے والا خزولہ بے میں پیچھے سے دکا دے کر پیسلہ دینے والے کو کہا جاتا خزول پس جانا تو شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ اس انسان کو گمراہ کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ لوگ جو دوسروں کے کہنے میں آ کر اللہ کے اور اللہ کے رسول کے مخالف طریقوں کو اپنائے ہوئے ان کے حکموں سے روگردانی کرتے رہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں وہ دوسروں کے پسند کو پسند کرنے لگے تھے تو قیامت کے دن جب یہ اپنے انجام کو دیکھیں گے تو غصے کے مارے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے جیسے کہ چونکہ کسی اور پر بسی جو نہیں چل رہا ہوگا تو غصے کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہوئے کہیں گے کاش کہ ہم فلاں کو اپنا دوست نہ بنا چکے ہوتے اس لیے کہ اس کی دوستی کی وجہ سے اللہ کے خیر نصیحت سے ہم دور چلے گے وہ خیر خواہان نصیحت جو ہم سے دور نہیں بلکہ جو ہمارے پاس آ چکا تھا حضور نبی کریم صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح احادیث میں ہے آپ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی اپنے دوست کے طریقوں پہ چلنے والا ہوتا ہے بس وہ کسی کو دوست بنانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے اس لیے کہ دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کے لیے مخلص ہو اور دوست کے لیے مخلص وہی ہوتا ہے جو اپنے دوست کے طور اور طریقوں کو پسند کرتا ہو اس لیے تو وہ اس کو دوست بناتا ہے کہ اس کو اس کے طور اور طریقے اور اس کے ادائیں پسند ہوتی ہے لہذا ایسا نہ ہو کہ آپ ایک ایسے شخص کو دوست بنا لیں کہ جس کے دور و طریقے اور جس کے پسند اللہ تبارک و تعالی کے ناپسند ہو تو پھر اگر آپ اس کو دوست رکھیں گے تو آپ کو بھی اسی کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا اور اگر آپ اس کو اس لیے کہ دوست کا ہا ہی اس کو جاتا ہے جو اپنے دوست کے لیے مخلص ہو اور اس کے ہر ادا کو پسند کرنے والا ہو لیکن اگر آپ اس کے لیے مخلص نہیں اور آپ اس کے ادا کو پسند, ہر ادا کو اپنانے اور پسند کرنے والا نہیں تو پھر آپ اس کے دوست نہیں زبانی کلامی کے حد تک جو آپ اس کے ساتھ دوستی کے کرنارے لگا رہے ہیں یقیناً آپ یہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ دھوکہ دینا کسی کافر کو بھی پسند نہیں کرتا اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے اس کے طریقے کو پسند کرتا ہے فلی انضر میں خالد اس کو دنیا میں ہی دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے اگر نہ شکری کو دوست بنایا تو پھر اس کے طریقوں کو اپنانا پڑے گا اور اگر ان کے طریقوں کو اپنایا تو قیامت کے دن پھر اپنے ہاتھوں کو چک مارو گے کہ کاش کہ ہم ایسے شخص کو دوست نہ, نہ بنا چکے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں اللہ کے حکم سے اور اللہ کے رسول کے طریقوں سے دور لے گی اللہ کے احساس ہے وکال اور قرآن محجور اور بڑا اہم ترین آیا ہے قیامت کے دن حادیس میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول سے پوچھے گا کیونکہ دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا وضاحت کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور ان سے بھی جن کے طرف رسولوں کو مبروس کیا کیا رسولوں سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں جو میں نے پیغام دیا تھا کیا وہ تم لوگوں نے پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا تو ظاہر بات ہے کہ ہر پیغمبر اور رسول نے اپنے اس ذمہ داری کو ادا کیا تو پھر قوم سے پوچھا جائے گا جن کے طرف اللہ نے رسول بھیجے اور پھر وہ جواب دہ ہوں گے ان تمام احکامات کے بارے کہ جو اس رسول کے ذریعے اللہ نے اس قوم کو عمل کرنے کے لیے نازل کیے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ اے میرے پیاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے ہاتھوں اپنا پیغام قرآن کے نام کا دیا تھا آپ کے وقت کے بعد سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے عمل کرنے کے فرض سے تو کیا وجہ ہے کہ لوگوں میں سے اکثر جو ہے وہ اعمال کی وجہ سے کمزور ہے گمراہ ہو گئے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی گمراہی کا اور لوگوں کی بحراروی کا جو وجہ بیان کریں گے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے وہ اس لیے اللہ نے وہ اس آیت میں بیان فرمایا وقال رسول اور کہے گا رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا ربی اے میرے پرورتگار انجور بشک میرے اس قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا محجور حجر ہجر ہجرت اسی سے دور ہو جانا ترک کر دینا تو محاجر کو مہاجر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے وطن کو ترک کر لیتا ہے ہجران دوری کو کہا جاتا ہے تو اللہ تبارک کو اطدا کرسول فرمائے گا کہ ان لوگوں نے اللہ کے قرآن یعنی اللہ تیرے پیغام سے دوری اختیار کر رکھی تھی اسے پس ڈال دیا تھا اور جب تیرے پیغامات انہوں نے پس پہ ڈال دیا اور دوری اختیار کر لی تو کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کرنے ہی تھا دنیاوی زندگی میں پھر وہ لوگ وہ کچھ کر گئے جو ان کے دلوں نے چاہا جو ان کے خواہشوں نے چاہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيًا مِّن الْمُجْرِمِينَ اور اسی طرح رکھے ہیں ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن گناگاروں میں سے وقفا اور کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا وہ کادل نبی اور کہنے لگے وہ لوگ یہ منکر ہے لو قرآر جملتم نہیں اترا ان پر قرآن ایک ہی بار نئے قرآن مجید جو ہے یہ تقریباً تیئیس سال کے عرصے میں نازل ہوا تو اللہ نے اس کو ایک ہی مرتبہ کیوں نازل نہیں کیا ایک جیسے کہ حضرت موسا علیہ صلاح والسلام پر اللہ نے نازل کی دوسری جگہ میں ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے گزشتہ انبیاء کرام کو دیئے گئے کتابیں ایک ہی مرتبہ ان کو دی جملہ دیم لمبا ایک ہی مرتبہ تو آپ السلام کو ایک مرتبہ کیوں کتاب نہیں دی گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اس کا جواب دیا کزانے کا یہ اس لیے لیکن اسب بھی تبھی ہی تاکہ ثابت رکھے ہم اسے تیرا دل ورب اللہ ترتیلہ اور ہم پڑھ سنائے تجھے اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھ سنانا ترتیل کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ اس کو ایسے طریقے سے نازل کرنا کہ جو کچھ نازل کیا گیا اس کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے اور پھر آگے کی طرف پڑھا جائے ترتیل تلاوت اسی سے ہے تو اللہ تبارک مطالعہ فرماتے ہیں کہ اس سے آپ کے دل مضبوط ہو اس لیے کہ اس وقت کے لوگوں کا جو معاشرہ تھا ان لوگوں, کو جی ان لوگوں کی جو زندگیاں تھیں وہ کئی خرابیوں سے بھری پڑی تھی اور اگر اللہ قرآن مجید ایک ہی مرتبہ نازل کرتا اور ایک ہی مرتبہ ان لوگوں کے سامنے احکامات آ جاتے تو جن لوگوں کے ہاتھ سو سو بیویاں تھیں تو کیا وہ ایک ہی جنبش میں سارے ستانوے بیویوں کو چھانوے بیویوں کو نکال کر کے صرف چار پر ایک اتفاق کرنے کے تیار ہو جاتے جن لوگوں کے گھروں میں ہر وقت شراب کے مٹکے بڑے پڑے تھے کیا وہ سارے کے سارے لوگ ایک جنبش وہ شراب کو چھوڑ دیتے وہ لوگ جو ہر وقت اپنے کھانے پینے اور خواہشوں کی تسکین میں رہتے تھے کیا وہ لوگ اسی طریقے سے روزہ رکھنا شروع کر لیتے وہ لوگ کہ جو نماز کے تصور تک سے ناشنا تھے کیا وہ لوگ جن میں پانچ مرتبہ مقرر وقتوں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں وہ لوگ جو حج کو صرف بتوں کے سامنے حاضری کا نام دیا کرتے تھے اور بتوں کے سامنے چڑھاوے چڑھانے کا نا... وہ سمجھ دیتے ہیں کیا وہ لوگ سارے بتوں کو چھوڑ دیتے توڑ دیتے ظاہر بات ہے انسان کی فطرت ہے کہ آہستہ آہستہ ان کے اندر سے خرابیاں نکالی جاتی ہے بیک یمبش نکالنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح کہ ایک شخص کو اگر بخار ہو گیا ہے اور وہ بخار بھی بڑا سخت ہو کہ جس نے اس کو مکمل طور پہ اپنے گرت میں لے رکھا ہو اور اس کے وجود کا ہر عضو اور ہر جوڑ تکلیف میں اتلا ہو تو اگر ڈاکٹر اس کو کئی ٹکیے ملا کر کے ایک ہی ٹکیے میں ڈال دیں اور پھر ایک سورج میں ڈالنے کے بعد اس کو اس کو لگا دیں تو کیا اس سے وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کی جان چلی جائے گی یقیناً اس کی جان چلی جائے گی بلکہ وہ ڈاکٹر جو ہے سب سے اہم ترین جو سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہوتی ہے وجود میں پہلے اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے جب وہ نکل جائے تو پھر دوسروں کو آہستہ آہستہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو لوگوں کے عقیدوں میں جو سب سے بڑی خرابی پیدا ہوئی تھی اللہ تبارک و کے ذات میں اوروں کو شریک ٹرانا اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے لوگوں کو یہ تاکید کی کہ بھائی تم اللہ کو ایک مان لو اللہ کو ایک مان لو اللہ کو ایک مان لو اور جب لوگ اللہ کو ایک مان لیں تو پھر اس ایک اللہ کی مان لو پہلے اللہ کو مانو اور پھر اس ایک اللہ کی مانو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان کیا ہے کہ تھوڑا توڑا کر کے پرانی مجید کو نازل کیا ہے تاکہ آہستہ آہستہ لوگ برائیوں سے علادہ ہوتے رہیں آہستہ آہستہ, آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اور برائیاں ان کو اپنے اندر سے نکالنے میں کوئی دشواری بھی ان کے اندر پیدا نہ کریں اور مشکلات میں ان کو گرفتار نہ کریں وزا کبھی مسلم اور یہ لوگ نہیں ہیں لے کے آئیں گے تیرے سامنے کوئی مثل اللہ جا قبل حق مگر ہم لے کے آئیں گے اس کے مقابلے میں تیرے پاس سچ و احسن تفصیلہ اور بہت اچھی بات کھول کے کیونکہ ان لوگوں نے مثال دی تھی کہ بھائی جیسے حضرت مسان صلاح وسلام کو کتاب دی گئی تھی ایک ہی مرتبہ یہ صحیح آپ کو کیوں نہیں دی گئی چٹے پارے میں ہو گزرا ہے سورہ بخارہ کے اندر بھی اس کا ذکر ہے تو اللہ تبارک کو تعطیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے سامنے جو بھی اور جس کی بھی مثال لے کے آئیں گے ہم اس مثال کے مقابلے میں بڑے کھلے وضاحت کے ساتھ تحقیق رہ لے کر ان کے سامنے آئیں گے البینہ وہ لوگ یف شرون آداب وجوہی جہنم جن کو جمع کیا جائے گا ان کے چہروں کے بل جہنم کی طرف اولا ایک شب مکان یہی جی لوگ ہیں سب سے برے درجے میں وہ افضل صبیلہ اور یہ لوگ سیدھے راستے سے بھیگ گئے ہیں گمراہ ہو گئے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو جو گناہ گار ہے جب وہ ان کا گناگار ہونا ثابت ہو جائے گا تو پھر ان کو چہروں کے بل جہنم کی طرف لے جایا جائے, جائے گا جس طرح آیات میں بھی اس ہے علی جہنم یہ وہ لوگ ہیں منکر کہ جن کو قیامت کے دن اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو ایک سو نارس کے کیا رسول اللہ چہروں کے بل یہ لوگ کیسے چلیں گے تو حضور نبی کریم سسرا نے فرمایا کہ جس اللہ نے انسان کو دو چھوٹے چھوٹے ٹانگوں پہ چلایا ہے وہی اللہ قیامت کے دن مجرموں کو نمایاں کرنے کے لیے ان کے چہروں کے بل چلائے گا کہ ان کے ٹانگ اوپر کی طرف ہوگی اور وہ اپنے سروں کے اوپر چلیں گے جس طرح کے بندہ پاؤں کے اوپر چلتا ہے وہ الدعوان الحمدللہ رب للہ اعوذ باللہ من بارے سرح فرق کے یہ چھوٹے رکو ہے یہ رکو آیت نمبر پینتیس سے لے کر آیت نمبر پینتالیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے گزشتہ دو رکوات سے اللہ تبارک و تعالی منکرین کے اس رویے کا اور عاطے کا تذکرہ فرماتا ہے کہ جو انہوں نے اللہ اللہ کے رسول اور اللہ کے کلام کے بارے اپنائے رکھا کہ وہ اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے اور اللہ کے رسول کے رسالت اور قرآن مجید کے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہونے سے انکاری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے ہونے کے باوجود انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کازب کہا جھوٹا کہا اور پانی لوگوں کا ایسا گو کہا اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے کہ ایسے کوئی بات نہیں ہے منکرین کا ہمیشہ سے یہی ایک رویہ چلا آیا ہے ہمارے پیغمبروں اور ہمارے رسولوں کے ساتھ کہ جب وہ ان کے اوپر نازل ہونے والے کسی حکم کے نقصان کو معلوم نہ کر سکے کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں کو یہ باور کرا سکیں کہ اللہ کے ان حکموں پہ عمل کرو گے تو تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا تو انہوں نے پھر ایک اور طرح سے اللہ کے دین کو بدنام کرنے کے لیے یہ پروگنڈا شروع کرنا شروع کر دیا کہ کبھی وہ رسولوں کو ڈیوٹا کہتے رہے کبھی وہ رسولوں کے پیغام کو لیکن انجام اللہ نے ان کا قرآن کے مختلف آیتوں اور صورتوں میں محفوظ کر دیا کہ وہ بالآخر اپنے اس برے رویے کی وجہ سے برے انجام کے شکار ہو گئے مثلا اس رقو میں اللہ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ اور ہم نے دی تھی موسل کتابیں حضرت موسٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات وہ اور ہم نے کر دیا تھا ماحو ان کے ساتھ اخاق ہارونا ان کے بھائی حضرت ہارون کو وزیر ان کا وزیر یعنی ہاتھ بٹانے والا وزیر کو اس لیے وزیر کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے سے اس اوپر والے کے ذمہ داریوں کی ادائیگی میں اس کے رہنمائی کے ساتھ ساتھ اس کے اس مشکلوں کو حل کرنے میں اس کا ہاتھ بٹھاتا ہے جیسے کہ سرحت توحا میں ہو گزرا ہے سور پارے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ رد کریم میرے ساتھ میرے بھائی حضرت ہارون کو نبی بنا کر کے بھیج دیں اس لیے کہ وہ افسک و منی من لسان وہ بات کے انداز میں مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے اور دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے مجھے قوت بھی مل سکے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جائیے ہم نے آپ کے قوت باوجو کو آپ کے بھئی کے ذریعے مضبوط کر دیا فقول نظہبا بس ہم نے کہا کہ جائیے دونوں قومی اس قوم کے توفقت زبوب آیاتنا جنہوں نے ہمارے آیاتوں کو جھٹلایا اللہ کا ارشاد ہے فتم مر نہ ہم نے دہ ان کو تدمیوں سے اکھاڑ کر یعنی ہم نے ان کو ایسے عذاب میں گرفتار کر دیا کہ جس عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد ان کا نسل اگے سے جا نہ سکا اس لیے کہ سبوں کو اللہ نے دریائے برد کر دیا اس سے پہلے اللہ کا ارشاد ہیں وہ قومنو اور نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی یاد کریں آپ لمہ جب کا ضبر حسولہ انہوں نے رسول کے پیغام کو جٹلایا تو اخرق نہ ہم, ہم نے ان کو غرق کر دیا طوفان میں جیسے کہ ان شاء اللہ آگے صبح میں آئے گا وہ لن سے آیت اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا وہ آتنا علیما اور ہم نے تیار کر رکھا ہے تمام تر قسم کے گناہ کے لیے دردناک آزاد تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ ہر گناہ گار کو ہر زمانے میں دنیا ہی کے اندر آزاد دی اس لیے کہ دنیا حساب اور کتاب کی جگہ نہیں ہے یہاں اللہ بعض گناہ گاروں کو سزا دیتا ہے تاکہ دوسروں کے لیے وہ ایک سامان عبرت بن جائیں اور وہ اپنے اس نظریے اور اپنے رویے اور اپنے عقیدے پر نظر ثانی کریں اور اگر چاہے تو اب سنورنے کا وقت ہے لوٹ آنے کا وقت ہے وہ توبہ کر لیں اور سنور جائیں وہ آد اموا اور قومی عاد اور قومی سمود کو اسحابر رسی اور کنویں کے رہنے والوں کو یہ حضرت شعیب علیہ صلاح کے قوم ہے اسحاب غاز اس کے بارے میں کچھ مختلف روایت بھی ہے جیسے کہ تفسیر روح المانی میں بہت سے اخبار لکھے گئے ہیں اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ قوم ایک ایسی جگہ آباد تھی کہ جہاں ایک کنواں تھا جو پہلے زمانے میں پانی کی کمی ہوا کرتی تھی اور لوگوں کے پانی کی ضروریات ہمیشہ کنو سے پورا ہوا کرتی تھی تو جہاں کنواں ہوتا پانی کا چشمہ ہوتا لوگ وہیں پہ جا کر کے آبادی رکھنا شروع کر لیتے اور آباد ہونا شروع ہو جاتے تو یہ ایک قوم یہاں پہ آباد تھی لیکن انہوں نے اس راستے اور ان گنے درختوں اور وافر مقدار میں پانی کی موجودگی سے غلط فائدہ اٹھایا جو بھی اس گارڈ سے آتا جو بھی قافلہ وہاں سے گزرتا تو یہ لوگ ڈاکے مارتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے لیکن انہوں نے رسول کے پیغام کا انکار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ان کے انجام سے ہمکنار کر دیا اللہ کے شاد ہیں وہ قرون ان بائی اور ان کے درمیان بھی اور بہت, بہت سارے جماعتیں ایسی ہو گزری ہے کہ جن کو ان کے گناہوں کے پاداش میں ان کے انجام سے ہمکنار کر دیا گیا اللہ کے احشاد ہیں وہ کلن ضربنا نب المسال اور سب کو کہیں سنائی ہم نے اپنی مثالیں وہ کلن تب برنا اور سب کو کھو دیا ہم نے غورت کر کے یعنی بالکل ہم نے جڑوں سے ان کو نکال کر کے ختم کر دیا بلقد اطوفر یلتھی اور یہ لوگ ہو آئے ہیں اس بستی کے پاس سے ام جرت جس پر برسا بہت برا برساؤ یعنی حیرت لوت الصلاۃ وسلام کے قوم کی بستی جن کے کنڈرات پر سے مکہ والے شام کے سفر میں گزرتے تھے اور اپنے ذرائع سے بھی جانتے تھے کہ یہاں ایک خوشحال قوم آباد تھی لیکن وہ اچانک ایک ایسے عذاب میں گرفتار ہو گئی کہ ان کی پوری بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دنگل میں تبدیل کر دیا اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کو ان لوگوں کے تباہی کے اسباب پہ غور کرنا چاہیے بجائے اس کی کہ صرف ان کنڈرات کو سیر و سفاٹے کے نظر سے جایا کریں افلم یقین یا رونا یہ دیکھتے نہ کہ اس کو بلکانا بلکہ یہ امید نہیں رکھتے دوبارہ اٹھ جانے کی با اظہار اوکا اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں ان یت تخیصوں نہ تو کچھ کام نہیں ان کا سوائے اس کے کہ یہ آپ کو مزاق اڑانا شروع کر لیتے ہیں یوں کہتے ہوئے کہ احاضر اللہ کیا وہ ہے یہ ہے وہ جس کو اللہ نے اپنا پیغام بنا کر کے بیچا ہے ان کا دینا اور پھر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ممکن تھا کہ یہ ہمیں گمراہ کر لیتا ہمارے خداوں سے لولا ان صبر اگر ہم اپنے خداوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چمٹے نہ رہتے حين اب اللہ تبارک وطالیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ جان لیں گے جب یہ دیکھیں کہ عذاب کو کہ منظم و کسی بھی راستے سے ایک گمراہ شدہ کون ہے چونکہ وہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو و اجداد کے طریقوں اور قوم کے اکثر لوگوں کے راستوں کو چھوڑنے کی وجہ سے گمراہ کہا کرتے تھے اللہ فرماتے ہیں کہ جب پتہ چل جائے گا کیا راہ گم کون ہے اور من اتخذ ہو دیکھا ہے او شخص کو جس نے معبود بنا رکھا ہے اپنے خواہش کو کیا آپ ہوں گے اس کے ذمہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں مکہ کی ایک بڑے سردار کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو ہمیشہ اپنے خواہشات کی تسکین کے راہ پر گمزن رہتا تھا اور خواہشات کی تسکین کے راستے پہ چلتے ہوئے اگر اس کو اللہ کے حکموں کی پامال کرنے پڑتی تو وہ اس سے دوریز نہیں کرتا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام تو یہاں پہ ذکر نہیں کیا لیکن مجموعی طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرما دیا ہے کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے خدا بنا رکھا ہے اپنے خواہش کو اکثر ان نہ یسمعون او پھر کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثریت سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں ان ہم اللہ نہیں ہے یہ مگر چپائیوں کے برابر بلہم اول و سدیدہ بلکہ یہ ان سے بھی گمراہی میں زیادہ گزرے ہوئے ہیں اس لیے یہ کیسے نصیحتیں ان کو سنائی جاتی ہے یہ نصیحتیں اس انداز سے تو اگر چپاہیوں اور جانوروں کو بھی سنائے جاتے ہیں تو وہ بھی ان سے کچھ نہ کچھ نصیحت حاصل کرتے ہیں بلکہ مالک جب اپنے کسی حیوان کو کچھ سمجھانا چاہتا ہے تو کچھ عرصے محنت کرنے کے بعد وہ سمجھنا شروع کر لیتا ہے لیکن یہ اشرف المخلوقات اور شعور کامت رکھنے کے باوجود اپنے سامنے اپنے خاندان کے ایک شخص کے واضح پیغامات کو سن کر سمجھ کر یہ پھر بھی اس سے انکاری ہے تو کیا یہ حیوانوں سے گر گزری نہیں اور اس لحاظ سے بھی کہ ایک حیوان اللہ کے بندوں کے اللہ کی اس کائنات میں اتنا نقصان دے اور نقصان کا باعث نہیں ہو سکتا جتنا کہ ایک بگڑا تگڑا انسان معاشرے میں فساد کا ذریعہ بنتا ہے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ برب الفلق من شر الطارق نمج الى بسم الرحمن الرحیم یہ پانچو رو ہے یہ رقو آیت نمبر پینتالیس سے لے کر آئت نمبر اکسٹھ تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عظمت اور قدرتوں کے ایسے نمونوں کا تذکرہ فرمایا ہے جس کا مشاہدہ ہر آنکھ رکھنے والا کرتا ہے اور ان کو ہر عقل و شعور رکھنے والا سمجھ سکتا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ اللہ کے قدرت کے ان نمونوں کو عبرت کی نظر سے دیکھا جائے اور ان پر غور اور فکر کیا جائے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے الم طرح کیا تو نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف کئی فہم دلہ کیسے اس نے دراز کیا سائی کو یعنی اس نے سائی کو کس طرح سے پیدا کیا وَلَوْ اور اگر وہ چاہتا تو اس کو پھرا ہوا رکھتا اور پھر اس سائے کو حرکت کرنے کے لیے اللہ فرماتے دلیلا پھر ہم نے مقرر کیا سورج کو اس کا راہ بتانے والا اس کا ذریعہ کہ اگر ایک جگہ پر یہ سائے ٹہرے رہتے تو یقیناً اس سے فصلوں کا نقصان ہوتا اس لیے کہ جہاں ہمیشہ سائے رہتا ہے وہاں پر فصل کمی اگتا ہے اسی طریقے سے جہاں ہمیشہ سورج رہتا ہے وہاں بھی ان زمینی پیداوار کا نقصان ہوتا ہے اللہ نے بندوبست ایسا کر لیا کہ کبھی سایہ اور کبھی دودھ کبھی سایہ اور کبھی دودھ انسان کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالی نے اس کو سورج کے ذمہ لگا دیا کہ وہ ایک طرف سے نکلتا ہے تو درختوں کے اور پہاڑوں کے اور گھروں کے سائے ایک طرف اور جب وہ دوسری طرف جاتا ہے تو وہی سایہ پھر پچھلے پہر دوسری طرف چلنا شروع کر لیتا ہے اللہ کا اشیا ہے سمنا ابنا سیو پھر اس کو ہم کھینچ لیتے ہیں اپنے طرف آہستہ آہستہ سمیٹ کر یعنی ایک وقت دن کے دوران یہ میں وہ آتا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ختم ہو جاتا ہے اور ہر طرف بیلنس برابر ہو جاتا ہے یعنی گرمی اور سردی یا دودھ اور سائے کا وہی اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے لاب لباسن ایک ونوم سداطن اور نیم کو تمہارے آرام کے ذریعے کے لیے ذریعہ بنایا وہ جادن اور دن کو تمہارے لیے چھل پھرنے کا ذریعہ بنایا اٹھ بیٹھنے کا ذریعہ بنایا تو نیم آرام کا ذریعہ ہے دنیا میں اللہ کے ملک کی بھی ان حقائق سے انکار نہیں کر سکتا اگر ایک شخص مسلسل جاگرات کاٹتا رہے تو یقیناً اس کے پوا جواب دے ہو جاتے ہیں وہ ولی اور اللہ ذات ہے ارفل ریاح مشرن جو چراتا ہے ہوائیں خوشخبری سنانے کے لیے بین یاد رحمتی رحمت کے نازل ہونے سے پہلے یعنی بارش کے نازل ہونے سے پہلے یہ اس لیے تاکہ دنیا میں پہلے ہوئے جتنے کاشکار ہیں ذمہ دار ہیں ان کو اندازہ ہو سکے کہ بھئی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہے تو یقینا یعنی وہ ہوائیں اپنے پیچھے بادلوں کو لے کے آئے گی اور پھر بادلوں سے بارش برسے گا تو اس طرح سے پہلے ہی سے وہ اپنے لیے حفاظت اسباب کرنے شروع کر لیتے ہیں اور اپنی چیزوں کو ٹھکانے پہ پہنچا لیتے ہیں اور اسی طریقے سے راگزر قافری بھی اپنے اپنے ٹھکانوں کا رخ کر لیتے ہیں وہ انزلنا نہ میں نے سما اور ہم نے اتارا آسمان سے پاک پانی دہورا ایسا پانی کہ جو خود پاک ہے دوسروں کو پاک کرنے والا ہے اللہ تبارک وطالعہ نے بادلوں میں ایک عجیب فلٹر لگایا ہے کہ یہ وہی پانی ہے جو ہمارے ندیوں نالوں سے اٹھتا ہے جو ہمارے سمندروں اور دریاؤں سے اٹھتا ہے اور یقینا یہ پانی پاک نہیں ہوتا لیکن جب بخارات کے ذریعے یہ اوپر کے طرف اٹھائے جاتے ہیں پھر ہواؤں میں محفوظ کر کے بادلوں میں پہنچائے جاتے ہیں تو پھر جب یہ بادلوں سے نیچے برسائے جاتے ہیں قطروں کی صورت میں تو یہ ایسا صاف اور پاک پانی ہوتا ہے جو صرف یہ نہیں کہ پاک ہوتا ہے بلکہ یہ پاک کرنے والا بنا دیا جاتا ہے یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے لیکن یہ بھی تاکہ ہم اس کے ذریعے زندہ کر دیں بلدتم مائیں تن مرے ہوئے دیش کو یا مرے ہوئے بستیوں کو نسدوں میں اناس اور یہ, یہ کہ ہم اس, کے اس سے پلائیں ان کو جن کو ہم نے پیدا کیا ہے بہت سارے چوپانیوں میں سے اور بہت سارے آدمیوں میں سے تو وہ دریائے شور سے جو کڑوا پانی اٹھتا ہے جو بد پانی اٹھتا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے نظام کے تحت ایسے فلٹر کر دیا جاتا ہے کہ اس کا ذائقہ خالص اور نیچرا ہوا رہتا ہے وہ نقط نہ اور طرح طرح سے تقسیم کیا ہم نے ان کو ان کی درمیان میں لذت کرو تاکہ وہ اس سے بھی نصیحت حاصل کرے فربا اکثر الناس اللہ سے اللہ کو پھر انکار کر دیا لوگوں کی اکثریت نے سوائے نہ شکری کے یعنی نہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس پر سارے لوگ سوچے بغیر جمع ہو جاتے ہیں لیکن شکر ایسا عمل ہے کہ اس کی طرف لوگوں میں سے کم ہی توجہ دیتے ہیں نظیرا اور اگر ہم چاہتے تو بھیج دیتے ہر بستی میں لوگوں کو ڈرانے والا آپ اٹاد نہ کیجیے کافروں کا بلکہ ہی جہاد البیر اور آپ مقابلہ کیجیے ان کا اللہ کے ان حکموں کے ذریعے بڑے طاقتور ذریعے سے مقابلہ کرنا جہاد کا معنی اپنے تمام تر صلاحیتوں کو کسی دینی کام کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لیے صرف کر دینا وہ ذات ہے مرجل بحرینی جس نے چلا دیے ہیں دو دریا خاضہ فراتن کہ یہ ہے میٹا پیاس بجھنے والا وہ ہاذا ملح الجاج اور یہ ہے کارا کڑوا وجال بہ نحما بردخن اور اللہ نے رکھا ان دونوں کے درمیان میں پردہ وہ شرم اور آڑ کہ جو ایک کو دوسری کی طرف گھسنے سے روکا ہوا ہے وہ ایسا آر ہے جو نظر نہیں آتا لیکن کردار اس کا سب کے سامنے ہے وہی اور اللہ وہ ذات ہے خلق من بشرا کہ جس نے بنایا ہے پانی سے آدمی وسحرا پھر بنا رہی ہیں اس کے لیے نصبی رشتے وسحرا اور سسال کے رشتے یا جی اللہ تبارک کو چلا نے انسان کو ایسا پرو لیا ہے رشتوں میں تعلقات میں خاندان میں کہ انسان اپنے آپ کو کبھی بھی اور مددگار نہیں سمجھتا وہ کہنا رب کا اور ہے رب بڑے قدرت والا وہ یہاں بدھ نمند اللہ اور وہ لوگ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا ماں ایسوں کو لائن جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں وَلَا اور نہ ان کو برائی سے ہم کنار کر سکتے ہیں تو ان کا جو عقیدہ ہے کہ بھئی اگر ہم نے ان کی پوجا نہ کی ہم نے ان سے مدد اور احتیاط طلب نہ کی ہم نے اگر ان کے نظر و نیاز نہ چڑھائے تو ہمیں نقصان ہو جائے گا اللہ فرماتے ہیں کہ نہ وہ کسی کو نفع پہنچا سکتے اور نہ نقصان وہ کرنل کا فرولہ اور ہیں منکر اپنے رب کی طرف تیٹ پیرے ہوئے اللہ کی طرف ان کا رخ نہیں ہے وہ اللہ مبشر و نذیرہ اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو اللہ مبشرن مگر لوگوں کو خوشخبری سنانے والا کہ آپ لوگوں کو ان کے اچھے امار پر اللہ کی رضامندی اور جنت کے ملنے کی خوشخبری سنائیں وہ نذیرہ اور لوگوں کو ڈرائیں لوگوں کے برے اعمال کے انجام بد سے بغیر کسی لگے لپٹے کے کل کہہ دیجیے میں نہیں مانگتا تم سے ان باتوں پر کچھ مزدوری سیو اس کے کہ جو کوئی چاہے وہ پکڑ لے اپنے ارب کی طرف راستہ یعنی میری مزدوری یہی ہے کہ تم لوگ میرے باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو کامیابی کے راستے پر گمزن کر دول ہے اور بربسا कीजिए اپنے اس زندہ رب پر لا یم جو نہیں مرتا وسبح سب بےحدی اور آپ تصویر ہی بیان کیجئے اس کی اس کی خوبیوں کے ساتھ وقفا بھی بزنو ایبان خبیرا اور وہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار یعنی اللہ کو بچلانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو سب کچھ معلوم ہے نل دے وہ خرق سما نے بنایا ہے آسمان اور زمین وما بینا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہیں فیصد انیان چھ دنوں کے مقدار میں سمست سم ہوا العرش پھر وہ قائم ہوا عش پر اس کے پوری وضاحت سورہ آراف میں ہو گزری ہے اور وہ بڑے رحمتوں والا ہی خبیرہ تو پوچھ اس سے جو اس کی خبر رکھتا ہو یعنی اللہ کے بارے میں اگر معلوم کرنا چاہیں تو پھر ان سے پوچھ لیجئے جو اللہ مبارک و تعالیٰ کی عظمتوں اللہ کے قدرتوں اور اللہ کی صفتوں کا عالم ہو کہ اللہ کتنا وسیع قدرتوں اور علم اور عظمتوں کا مالک ہے وہ عذاکید اللہ مسجد الرحمان اور جب کہا جائے ان سے کہ سجدہ کر لو رحمان کے سامنے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر لو اور وہ کہتے ہیں عمر رحمان کون ہے رحمان انس جد المات امرنا کیا ہم سیدھا کرنے لگے اس کو جس کے بارے تو ہمیں کہیں وہی یعنی وہ نہیں کرتے بلکہ وہ مزید نفرتوں کا اظہار کرتے ہیں حالانکہ اللہ کے سامنے بندہ اگر ہمیشہ سیدھے میں رہے تب بھی وہ اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا یہ آیاتی سیدھا ہے اس کو سننے کے ساتھ ہی سجدہ تلاوت کر دینا چاہیے وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ عب العالمین